و یا نور بچ اور پیارے اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین الحمد ایک مرتبہ پھر سلسلہ خوابوں کی تعبیریں میں حاضر ہیں انشاء اللہ حسب معمول اس سلسلے میں آپ کے خواب اور ان کی تعبیر کو بیان کیا جائے گا پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ شب اسرا کے دولہا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نشان ہے جس کا مفم کچھ ہوں ہے جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس پر دس رحمت نازل فرمائے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحمد درود پاک پڑھنے کے فضائل اور اس کی برکات فوائد مدنی چینل کے ذریعے ہم بکثرت سنتے رہتے ہیں تو کوشش کریں کہ روزانہ کچھ نہ کچھ درود پاک ضرور پڑھا کریں اپنے دن بھر کے معمولات میں اگر آپ اس چیز کو بھی شامل کر لیں گے کہ مجھے روزانہ اتنی مخصوص مقدار میں درود پاک پڑھنا ہے تو انشاءاللہ شاء آپ کے لیے پڑھنا آسان ہوگا علماء فرماتے ہیں وہ عمل اگرچہ کم ہو لیکن استقامت کے ساتھ کیا جائے مستقل مزاجی کے ساتھ کیا جائے بہتر ہے اس عمل سے جو مقدار میں تو بہت زیادہ ہو تعداد میں تو بہت زیادہ ہو لیکن اس پر ہمیشہ اختیار نہ کی جائے استقامت نہ ہو بہت سارے معاملات میں ایسا ہوتا ہے آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا کہ ہم کوئی نیک عمل شروع کرتے ہیں تو بڑا جذبہ ہوتا ہے اور ایک دم سے اس کی تعداد بہت زیادہ ہم مقرر کرتے ہیں لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کمی آتی جاتی ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہم اس عمل سے محروم ہو جاتے ہیں تو کوشش کریں اول کم مقدار مقرر کریں تاکہ عادی ہونا آسان ہو جائے پھر جب استقامت ملتی جائے تو بھلے بڑھاتے چلے جائیں انشاءاللہ دن رات میں درود پاک پڑھنے کا معمول بنائیں گے تو ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر کرم اور اللہ تبارک و تعالی کی بے بہا رحمت لٹنے کا موقع ملے گا ایک شخص حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ تعالی کے بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے دو شخص دیکھے جو موتی نگل رہے ہیں ان میں سے ایک نگلنے کے بعد اس موتی کی نسبتن کچھ چھوٹا موتی باہر نکال رہا ہے جبکہ دوسرا شخص اس سے بڑا موتی باہر نکال رہا ہے برائے کرم اس کی تعبیر ارشاد فرمائیے علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی عیہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے پہلا شخص تو میں ہوں جو تم نے دیکھا اس کی تعبیر میں ہوں کہ میں جو سنتا ہوں وہ بیان کر دیتا ہوں اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جو کسی کو بیان کرتے ہوئے سنتا ہے کوئی بات سنتا ہے اس میں اپنی طرف سے اضافہ کر کے اس کو بیان کرتا ہے یہ دوسرے شخص کی تعبیر ہے میرے پیاروں میٹھی اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے دیگر ناظرین دیکھا اپنے کہ علامہ ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ نے تعبیر بھی بیان فرمائی اور اس میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے مدنی پھول بھی ہیں ایک تو یہ بات پتہ چلی کہ جو بات سنی جائے ویسے ہی بیان کر دی جائے یہ اچھے لوگوں کی علامت ہوتی ہے ابن سنی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کی تعبیر میں خود کو بیان فرمایا تو آپ بہت بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی گزرے ہیں صاحب تقوا صاحب علم صاحب کرامت بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں تو بزرگوں کا یہ عمل ہوتا ہے نیک لوگوں کی یہ علامت ہوتی ہے کہ جو بات سنتے ہیں اس کو ویسا ہی بیان کر دیتے ہیں اور برے لوگوں کی علامت ہوتی ہے کہ بات سنتے ہیں پھر اسے بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں موبائل کا آرائی سے کام لیتے ہیں اور یہ مرض اگر غور کریں گے تو ہمارے درمیان بہت عام ہے کوئی بھی خبر آئی کوئی بھی بات ہم نے سنی اگر اس کو بیان کریں گے تو اس میں اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ اضافہ کر کے بیان کریں گے اب وہ اضافہ کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے اور یاد رکھیے کہ بعض اوقات ایسا مبالغہ بھی کر لیا جاتا ہے جو کہ جھوٹ کے زمرے میں آتا ہے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کو بارہا دیکھا ہے جب بعض اوقات کوئی آ کر خبر بیان کرتا ہے اور مثال کے طور پر یوں آ کر بیان کرتا ہے کہ فلاں شہر کے بارے میں تو اس اس طرح کے کمنٹس آ رہے ہیں اور بکسرب کمنٹس آ رہے ہیں اور یوں یوں کہا جا رہا ہے تو آپ اشاعت فرماتے ہیں کہ آپ نے کتنے لوگوں سے سنا جو آپ یہ بیان کر رہے ہیں اب وہ تھوڑا غور کرتا ہے جھنڈی جاتا ہے غور کرتا ہے تو مشکل تین یا چار چہرے اس کے سامنے آتے ہیں جن سے اس نے سنا ہوتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ تین یا چار افراد کا بیان کر دینا کیا اس بات کا غماز ہے کہ ساری لوگ یہ بات کر رہے ہیں جب بہت زیادہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں تو بعض اوقات سامنے والے کو رجوع کرتا ہوا بھی پایا ہے تو اپنے بات سے رجوع کرتا نہیں آپ درست فرما رہے ہیں. واقعی ایسا ہے کہ مجھے کہا تو دو چار نے تھا لیکن میں نے اس کو یوں بیان کیا آپ بھی غور کریں آپ کے سامنے کوئی آ کر بات بیان کرتا ہے بالخصوص جو افواہ سے تعلق رکھتی ہے بات لوگوں میں کوئی بات مشہور ہو گئی ہم نے سنا اب آ کے ہم کرتے ہیں آپ سے کوئی آ کر کرتا ہے اس پر اگر تھوڑا سا آپ کراس کو شاید آپ کو اندازہ ہوگا بات جیسی نہیں تھی جیسی بیان کی جا رہی ہے تو یہ ایک گفتگو کی طرف توجہ نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے خاندانوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کسی کے بارے میں کسی نے کوئی بات کی تو وہاں پر بھی یہ بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے اس نے کسی کی برائی بیان کی اس نے بہت مائنر سی بیان کی ہوگی ہم جب بیان کرتے ہیں تو وہ اتنی میجر ہوتی ہے کہ وہ سامنے والا سمجھتا ہے کہ میرا سب سے بڑا دشمن ہی یہی ہے جبکہ اس نے ایک نارمل انداز میں کوئی کمنٹ دیے ہوتے ہیں تو سننے والے کو بھی چاہیے کہ بات کرنے والے کے انداز سے اندازہ لگائے غور کرے ایسے ہی ہر بات کو نہ مانے اور بیان کرنے والے کو بھی چاہیے کہ وہ جیسی بات سنے ویسے ہی آگے بیان کرے ورنہ افواہوں کی وجہ سے نقصانات بھی ہوتے ہیں جھوٹ میں مبتلا ہو کر گناہ کا بھی ارتکاب کر بیٹھتے ہیں اللہ قبارک و تعالی ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی نے جو تعبیر ارشاد فرمائی اس سے جو مدنی پھول ہم نے سیکھے اس کو سمجھنے کی یاد رکھنے کی دوسروں تک پہنچانے کی توفیق فرمائے تو نیت کریں کہ گفتگو میں سوچ بچار سے کام لینے کی کوشش کریں گے اور قطل مدینہ جو دعوت اسلامی کی اطلاع ہے ایک تو ناجائز گفتگو سے بچنا اور دوسرا جائز بات بھی کم سے کم الفاظ میں کرنا اس کو اپنانے کی کوشش کریں گے ایک مدنی انعام بھی ہے امیر علیہ سنت دامت برکاتم العالیہ زبان کا قفل مدینہ زبان کے بارے میں احتیاط کے بارے میں بہت احساب فرماتے ہیں کاش کہ ہمیں نصیب ہو جائے اور ہم اپنی باتوں کا اپنی گفتگو کا بھی جائزہ لینے والے بنیں یاد رکھیے کہ جس طرح دیگر احمد کا کل برج قیامت حساب ہوگا اسی طرح ہماری زبان سے نکلے ہوئے ہر ہر کلمے کے بارے میں بھی بات پوچھ جائے گی تو ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زبان سے کیا بات کر رہے ہیں کس طرح سے بات کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے کال کی طرف بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ پہلی کال کیا ہے صلی اللہ, تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی السّلام علیکم محمد اشرف یہ ہرون آباد میری بیوی کو خواب آتے ہیں اکثر دربار نظر آتے ہیں بہت زیادہ دربار نظر آتے ہیں خوبصورت جگہ اور دوسرا صاف شفاف, شفاف پانی نظر آتا ہے لہروں کا یہی خواب ہے اس کی تعبیر بتا دیں گے وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ اشرف بھائی نے کال کی ہرون آباد سے اور اپنے بچوں کی امنی کا اپنے خواب بیان کیا اللہ تبارک و تعالی نیک ارادوں میں کامیابی آتا فرمایا خواب اچھا ہے تعبیر اچھی ہے انشاءاللہ شاء اللہ آپ کے بچوں کی امنی کی جو نیک اور مراد ہے مراد ہے جو بھی ان کے دل میں تمنا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے پورا فرمائے گا ایک اچھا سائن ہے اچھی علامت ہے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں شکر بھی ادا کریں اور اس بات کا بھی آپ خیال رکھیں دھیان رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی دل میں پائی جانے والی مراد کو پورا فرمائے گا تو میرے دل میں کیا مرادیں ہیں اچھی مراد ہوگی تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا بعض اوقات بری مراد بھی بر آتی ہے انسان بعض اوقات بری نیت کرتا ہے برے کام کے ارادہ کرتا ہے وہ بھی پورا ہو جاتا ہے لیکن بری مراد کا پورا ہونا بھی برا ہے اور اچھی مراد کا پورا ہونا بھی اچھا ہے تو غور کریں اور ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ دل میں اچھے خیالات کو جگہ دیں اپنے ذہن کو اچھے خیالات کی آماد بنائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب کسی شے کی طلب کریں اول تو وہ جائز شے ہونی چاہیے اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر جائز مراد اور ہر جائز مانگی جانے والی شے میں بھی خیر کو ضرور طلب کیا کریں کیونکہ بعض اوقات ایک شے ہمارے نظروں میں بہت اچھی ہوتی ہے ہم اس کو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن بطور نتیجہ وہ ہمارے لیے بری ثابت ہوتی ہے تو لہٰذا جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی شے کی طلب کریں تو اس شے کو دین اور دنیا کے حساب سے دین اور دنیا کے حوالے سے خیر کے ساتھ طلب کیا کریں اللہ قبارک و تعالیٰ آپ आप کی آپ کے گھر والوں کی نیک اور جائز مرادوں کو پورا فرمائے مذہبی چینل کے جو بھی ناظرین ہیں ان کی بھی اگر نیک اور جائز مرادیں ہوں تو ان کو پورا فرمائے اور ہمیں ہر برے ارادے سے برے مراد سے برے کام سے اللہ قبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے اگلی قول کی طرف بڑھتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نواز بیرار سے بات کر رہا ہوں کہ میری بیوی نے خواب میں ایک عورت کو دیکھا ہے کہ وہ بن عورت نے ہاتھ میں لاٹھی لیے ہمارے گھر جہل ہو رہی ہے ہر عورت جانب وہ غائب ہو جاتی ہے اس کی تعبیر بتا دیتی السلام علیکم وعلیکم السلام و اللہ نواز بھائی آپ نے گجرات پنجاب کا مشہور شہر ہے وہاں سے کال کی اللہ تبارک وطالعہ آپ کی آپ کے گھر والوں کی حفاظت فرمائے آپ کی بچوں کی امی نے جو خواب دیکھا آپ نے جو بیان کیا یہ ربت اور نامکمل خواب ہے اس کی کوئی تعبیر بیان نہیں کی جا سکتی بہرحال بظاہر ایک عجیب سا خواب ہے تو اللہ سبارک و تعالی کی بارگاہ میں خیر کی دعا کیجئے افیت کی دعا کیجئے اور برائی سے اور نقصان سے حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کیجئے گجرات میں دعوت اسلامی کا مدنی مرکز بنام فیضان مدینہ قائم ہے اب وہاں پر جا کر تعویز حاصل کر لیجئے کہ اگر بالفض کوئی برائی آنے والی ہوگی تو انشاءاللہ شاء اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے حفاظت رہے گی فضان مدینہ جائے کریں زیارت بھی نصیب ہوگی اگر آپ جاتے ہیں تو ہفتہ وار اجتماع ہے شرکت کی نیت فرما لیں ندر قافلوں میں بھی سفر کی نیت کریں انشاءاللہ شاء اللہ آپ کے گھر میں بھی برکت ہوگی اور اگر کوئی نقصان کی صورت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی اپنی کرم سے اور اپنی رحمت سے آپ کی حفاظت فرمائے گا اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں سلو الحبیب سلام محمد جی میں مستقبل سیال کوٹ سے میری مما کو ایک تین دفعہ یہ ہاتھ چکی ہے کہ وہ اپنے آپ کو میں اڑتا دیکھتی ہیں تو پلیز اس کی تبیعت بتا دیجیے گا اقبال بھائی آپ نے ضیا کوٹ سے ہمیں کال کی ضیا کوٹ داؤد اسلامی کے مدنی ماحول میں سیال کو کہا جاتا ہے دراصل وہاں پر پیر ضیاءدین مدنی رحمت اللہ تعالی لے. آپ کی وہ جائے ولادت ہے تو اس نسبت سے چونکہ اس شہر کے اندر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے کے ایک ولی کامل کی ولادت ہوئی اس مناسبت سے محبت میں ہم زیا کوت کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ خیر فرمائے آفیت فرمائے آپ نے جو خواب بیان کیا اقبال بھائی اپنی والدہ کے حوالے سے اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے والدہ کو انقریب کوئی سفر درپیش ہوگا اب غور کر لیں کہ اگر کوئی اس طرح کا ارادہ تھا کوئی ایسا پروگرام بن رہا تھا کوئی ایسی گفتگو چل رہی تھی سفر کے حوالے سے تو ان قریب وہ درپیش ہو جائے گا تیاری کر لیجئے اور احکاش کہ آپ کی والدہ کا سفر ان کے لیے مبارک ہو مدینے کا سفر نصیب ہو مکے کا سفر نصیب ہو بہرل سفر کی علامت ہے کسی بھی طرح کا سفر جو ہے وہ انقریب درپیش ہو سکتا ہے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں اللہ محمد میرا نام عبد الرحمٰن ہے میں ملتان سے بات کر رہا ہوں میں نے اپنی دو خواب ہے میرے پہلا خواب یہ ہے کہ میں نے بکا ہے پانی ہی پانی ہے اس میں دو سانپ ہیں جن پہ میں ان کو دیر بعد مار دیتا ہوں تو دوسرا خواب میرا یہ ہے کہ میں اس کار میں کئی بار نبینہ ہو چکا ہوں پھر مجھے اس کی تحریر بتا دی عبد عبدالرحمان بھائی مدینۃ الاولیا ملتان شریف سے کال کیا آپ نے ایک تو آپ دشمن سے حفاظت کے لیے تعویذ حاصل کر لیجئے ملتان شریف میں بھی دعوت اسلامی کا مدنی مرکز فضان مدینہ نواں شہر میں قائم ہے شاہ رخن عالم کالونی میں فضان مدینہ ہے وہاں پر آپ تشریف لے جائیں عصر کی نماز ادا کریں انشاءاللہ شاء اللہ تعویذات ابطاریہ کا بستہ آپ کو وہاں پر مل جائے گا دوسرا ایک بہت ہی تشویش والی علامت ہے آپ اپنے عقائد کے حوالے سے غور و فکر کریں کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے عقائد جیسا ہونے چاہیے اس کے برخلاف ہوں دوسرا اپنی صحبت پر آپ غور کیجیے بعض اوقات انسان صحیح العقیدہ ہوتا ہے لیکن اس کا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کی طرح کے ساتھ ہوتا ہے کہ جن کے عقائد جو ہے وہ درست نہیں ہوتے تو آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ انسان بسوسوں کا شکار ہو کر بالآخر گمراہی کے حد تک اور بعض اوقات کفر کی حد تک جا پہنچتا ہے تیسری بات یہ ارت کروں گا کہ آپ اگر خدا نہ ناخواستہ گانے باجے سننے کے عادی ہیں اسٹیج ڈرامے وغیرہ دیکھنے کے عادی ہیں کوئی بھی مزاحیہ پروگرام دیکھنے کے عادی ہیں تو فی زمانہ اس طرح کے پروگرامز کے اندر کفریہ کلمات بک بولے جاتے ہیں آپ ان سے توبہ کریں ویسی بھی توبہ کرنی چاہیے کہ گانے سننا اور اس طرح کے ناجائز جو نزاہیہ پروگرام ہوتے ہیں ان کا دیکھنا گناہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرا ایک بڑا بوال وہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کفر میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین کو حیرت ہو رہی ہو کہ گانا سن کے بندہ کیسے کافر ہو جائے گا مزاح پروگرام دیکھ کر بندہ کیسے کافر ہو جائے گا جی ہاں دراصل جو فی سمانہ بولے اور گنگنائے جانے والے گانے ہیں ان میں بکسرت ایسے آشا ہیں جو کفریہ مضامین پر مشتمل ہیں اور جن کے بارے میں علماء کرام مختین کرام اشارت فرماتے ہیں کہ جس نے اس کو گایا یا خوشی سے سنا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا اگر آپ اس کی تفصیل پڑھنا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے شیخ طریقت امیر اہل دامت برکاتہم العالیہ نے ایک میاں ناز تصنیف فرمائی ہے اس موضوع پر کفریا کلمات کے بارے میں سوال جواب اس کو مطالعہ کیجیے کچھ ضخیم کتابیں اور دوسرا مختصر رسالہ ہے 28 کلمات مات کفر دو مختصر سا رسالہ ہے آپ پچیس 30 منٹ کے اندر اس کو